دوران طواف کے دس کام طواف کے دوران پانچ کام کرنے ہیں اور پانچ نہیں کرنے کرنے والے پانچ کام یہ ہیں نمبر ایک نظر کی حفاظت نمبر دو دعا ذکر تلاوت کا اہتمام نمبر تین طواف کے پہلے تین چکروں میں مردوں کا رمل کرنا رمل کا مطلب ہے کندھے ہلا کر اکڑتے ہوئے تیز سے چلنا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے عورتیں رمل نہیں کریں گی نمبر چار رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا فتنیا حاسنتوں وفیل آخرت حسن حسنتا آ قرۃ حسنتوں عقینہ آدھا بنار دعا پڑھنا یہ مسنون عمل ہے نمبر پانچ استلام کرنا جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو صرف کندھا موڑ کر ہاتھ آگے کر کے استلام کرنا پاؤں نہیں موڑنے نہ کرنے والے پانچ کام یہ ہیں نمبر ایک کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا نمبر دو کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا نمبر تین کعبہ کی طرف سینہ نہیں کرنا نمبر چار کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے نمبر پانچ کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی